بسم الله الرحمن الرحيم هو مَن يبلُغُ الفَلاحَ هاديَ له وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريكَ له وأشهدُ أن محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ أرسلَهُ بالحقِّ بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسنَ الحديثِ كتاب الله وخيرَ الهديِ هديُ محمدٍ صلى الله عليهِ وسلم وشرَّ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 ان پاک ہستیوں کی زندگی کے حالات کا جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کے لیے چن لیا تھا یعنی ہمارے اس ہفتہ واری درس میں ہم بیان کر رہے تھے انبیاء علیہ مسلاط و تسلیم کی زندگی کے پاک حالات کو آدم علیہ السلاط السلام کی زندگی کے حالات بیان کیے جا چکے ہیں اللہ کے نبی نوح علیہ السلاط کی زندگی کے حالات کا بھی بیان ہو چکا ہے نوح علیہ الصلاۃ وسلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے طوفان سے جاد دیا نوح کی قوم طوفان میں ڈوب کر ختم ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ صلاط کی ذریت سے آپ کی اولاد سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کا سلسلہ چلایا وجا نا ضروریتم الباطین ہم نے نوح کی ذریت کو ہی باقی رکھا اور دنیا پھر ایک بار انسانوں سے آباد ہونے لگی تو دنیا میں مختلف قسم کے قبیلے بستے تھے جن کا تعلق نلیہ السلاۃ والسلام کی نسل سے تھا تو انہیں مختلف قبیلوں میں سے ایک قبیلہ تھا حود علیہ السلاۃ والسلام کا قبیلہ جسے عاد کہا جاتا تھا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ن علیہسلاۃ والسلام کے طوفان کے بعد زمین پر سب سے پہلے بت پرستی کرنے والا قبیلہ یہی قبیلہ عاد کا قبیلہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کا تذکرہ قرآن کریم کے کئی مقامات پر کیا ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم ثماََ من بدھم قرن آخری نوح کے بعد ہم نے پھر دوسری پشتیں نکالیں دوسری صدیاں دوسری صدی کے لوگ ہم نے پیدا کیے فرسل نا فی ہم انہی منہم میں سے ہم نے ایک رسول کو بھیجا یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ نوح کے بعد ہم نے بہت ساری نسلیں پیدا کیں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کو حود علیہ سلاۃ والسلام کے واقعے کے ذمن میں بیان فرمایا ہے اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ حود علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی قوم عاد کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا وز کرز جمن با قومی نو اے میری قوم کے لوگوں تمہیں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت یاد کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح کے بعد تم لوگوں کو خلیفہ بنایا تو نُ علیہ السلاط و السلام کے بعد کون سی قوم بستی تھی قوم عاد جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حود علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا حود علیہ سلاۃ والسلام تاریخی روایات کے مطابق نو علیہ سلاط والسلام کے بیٹے سام اور نوح کے پوتے ارفخشز اور ان کے بیٹے شالخ یعنی نوح علیہ سلاط کے پوتے کے پوتے تھے حود علیہ اور آپ کا تعلق قبیل عاد سے تھا جسے عاد بن اوس بن سام کہا جاتا تھا یعنی علیہ السلاۃ والسلام کے پوتے کی طرف اس قبیلے کی نسبت تھی یہ لوگ کہاں رہتے تھے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے وَذْكُرْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آد کے بھائی یعنی عاد کی طرف بھیجے گئے نبی ہود کا تذکرہ کیجیے جب انہوں نے احقاف کی جگہ میں اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا احقاف یہ ایک ریگستان ہے جہاں پر ریتیلے پہاڑ ہوتے تھے اور یہ بستی یمن میں تھی عمان اور حبر موت کے قریب سمندر کے ساحل پر جو ہے یہ بستی تھی جسے اشہر کہا جاتا تھا اور ان کی جو وادیاں تھیں جن وادیوں میں ان کا بسیرا ہوتا تھا ان وادیوں کو مغیث کہا جاتا تھا احقاف میں ان کے گھر تھے اور ان کے گھر اگرچہ کہ یہ اونچے اونچے گھر بناتے تھے جس کا تذکرہ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک میں کیا لیکن ان کا بصیرہ عام طور پر ڈیروں میں ہوتا تھا خیموں میں ہوتا تھا خیمے بھی ایسے تھے جن کو بنانے کے لیے یہ اونچے اونچے کھمبوں کا استعمال کیا کرتے تھے ایرام ذات العماد قبیلہ ارم جو کہ اونچے ستونوں کے خیمے بنانے والا تھا تو خیموں میں ان کی زندگی گزرا کرتی تھی اللہ نے فرمایا الم ترقی فلا ربو کبھی آج کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے عاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ارانا ذات العماد قبیلہ ارم کے ساتھ جو کہ اونچے اونچے ستونوں سے خیمے بنا کر زندگی گزارا کرتے تھے تو حود علیہ سلاط والسلام کو اللہ نے ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا حود علیہ سلاط والسلام ان کے بارے میں محرقین لکھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے عربی زبان میں گفتگو کی اسماعیل علیہ سلاط والسلام یہاں سے عرب کا ایک دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے عرب کو دو حصوں میں مورخین نے تقسیم کیا ایک کو کہتے ہیں عرب عاربہ اصل عرب جن کی اصل عربی نسل سے ہے اس میں بہت سارے قبیلے ہیں جن میں سے قبیلہ عاد جس کا ابھی ہم بیان کر رہے ہیں آگے آئے گا ایک اور قبیلہ جسے سمود کہا جاتا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ سلاط والسلام کو نبی بنا کر بھیجا یہ بھی عرب میں سے تھے جرہم قبیلہ جرہم یہ بھی اصل عرب میں سے ہیں اسماعیل علیہ سلاۃ والسلام اور ان کی ماں کو جب ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے مکے کے پاس بسایا تھا اس کے بعد ایک قبیلہ آ کر پانی کی تلاش میں اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں بس گیا تھا وہ کون سا قبیرہ تھا قبیلہ جرہم جن سے اسماعیل علیہ السلاط واللام نے عربی زبان سیکھی وہیں پر وہ لوگ رہ گئے اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام نے اسی قبیلے کی عورت سے نکاح کیا جس سے اسماعیل علیہ السلاط والسلام کی نسل نکلی اور انہی سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ اسماعیل علیہ سلاۃ وسلام کے بعد جو عربوں کی نسل چلی ہے ان کو کہتے ہیں عرب مستعربہ عربہ یعنی ایسے عرب جو دوسرے عربوں سے عربی بن گئے ورنہ اسماعیل علیہ سلاط وسلام کس کے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام کے اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام عربی نہیں ہیں اسحاق علیہ سلات و السلام یعقوب علیہ السلاط والسلام جو کہ ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے بیٹے اور پوتے ہیں ان کا تعلق عرب سے نہیں ہے اسی طریقے سے ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کا بھی اصل تعلق عرب سے نہیں ہے اسماعیل علیہ سلاط والسلام نے قبیلۂ جرہم سے نکاح کیا مکہ مکرمہ میں بس گئے وہاں سے آپ نے عربی زبان سیکھی اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کا تعلق عرب سے جڑ گیا اور جو ہے عرب کا دوسرا جو حصہ ہے عرب مستعربہ جسے کہتے ہیں وہ جو ہے وہاں سے نکلا ورنہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام عربی الاصل نہیں ہے آپ کا اصل جو ہے عرب سے نہیں ہے آپ کا تعلق تو بہرحال اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے قبیلے تھے قبیلہ جرہم مدین جن کی طرف شعیب علیہ و والسلام کو بھیجا گیا تھا ان کا تعلق اصل عربوں میں سے ہے عمالکہ جنہوں نے خانہ کعبہ کو کپڑا پہنایا خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے جن کو عمالکہ کہا جاتا ہے ان کا تعلق بھی اصل عرب سے ہے قحطان بنی قحطان یہ سب اصل عرب سے ہیں اسماعیل علیہ و السلام عربوں سے مل کر ان کا جو ہے جو قبیلہ اور جو خاندان بنا یہ اس اعتبار سے عربی ہوئے لیکن پوری انسانی تاریخ میں سب سے فصیح عربی بولنے والے اگر کوئی تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو وہ اسماعیل علیہ سلاۃ تھے قبیلہ جرہم سے آپ نے عربی سیکھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے فصیح عربی بلوایا یعنی عرب کی جو اصل زبان ہے وہ اسماعیل علیہ السلاط والسلام سے آئی ہے جرہم سے آپ نے سیکھا لیکن فصاحت بلاغت اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کو سکھائی تو یہ جو قبیلہ عاد ہے ان کا تعلق اصل عرب سے ہے بعض روایات کے مطابق حود علیہ سلاط وال سب سے پہلے عربی بولنے والے ہیں جبکہ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے عربی زبان استعمال کی بعض روایات کے مطابق آدم علیہ سلاۃ والسلام کی زبان بھی عربی تھی اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے یہ سب تاریخی روایات ہیں بہرحال یہ جو عاد قوم عاد ہے نوح علیہ سلاط والسلام کے بیٹے سام کی نسل سے ہیں بہت بڑا قبیلہ تھا سب سے پہلے انہوں نے بت پرستی شروع کی ان کے تین بت تھے جن کا ذکر گزشتہ درس میں بھی کیا گیا صدا سمودا اور ہرا ان کے بتوں کا جو ہے نام تھا یہ ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ عرب تھے بڑے سخت دل تھے کفار تھے حد سے گزرے ہوئے تھے بتوں کی عبادت کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے حود علیہ سلاط والسلام کو جب نبی بنا کر بھیجا حود علیہ السلاط والسلام نے اللہ کی توحید کی طرف اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی تو انہوں نے جھٹلایا بلکہ نوح علیہ سلاۃ والسلام کی بے عزتی کرنے پر اتر آئے آپ کو انہوں نے تانے دیے ذلیل کرنے کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سخت پکڑ ان لوگوں پر نازل فرمائی قرآن کے کئی مقامات پر اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ ان کے واقعے کو ان پر آئے ہوئے عذاب کو اللہ کے نبی نُ علیہ علیہ سلاۃ والسلام کی دعوت کو بیان کیا ہے اتنی تفصیل سے اور اتنے دردناک انداز میں ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی اقل مند شخص قرآن کریم کے ان ارشادات کو غور سے پڑھے گا تو حیوت اور پریشانی سے اس کے بال سفید ہو جائیں گے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑی میں صحابہ نے کچھ سفید بال دیکھے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑھاپا آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبت ہود ان و اخواتا ہود اور اس جیسی چیزوں نے مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا یعنی ہود اور اس کی اخوات سورہ ہود ہے ہود اور اس جیسی صورتیں جس میں انبیاء علیہ مسلاط و تسلیم کے واقعات ان کی دعوت و تبلیغ قوم کا سلوک قوم پر بھیجے گئے عذابات یہ ساری چیزیں پڑھ کر میری جو کیفیت ہو جاتی ہے اس کیفیت سے میرے بال پک گئے ہیں یہ کس نے کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے محترم بھائیو یہ جو واقعات ہیں یہ واقعات کوئی کہانی نہیں ہیں کوئی فلمی سٹوری نہیں ہے کوئی بناوٹی قصہ نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے جس سے یہ دنیا گزری ہے ہمیں اللہ کے عذاب سے کاپنا چاہیے اس وقت جب ہم یہ سنیں کہ نوح کی قوم کو طوفان سے غرق کر دیا گیا اور اللہ کے نبی کو جب قوم والوں نے جھٹلایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عذاب کے لیے اتنا پانی بھیجا اتنا پانی بھیجا کہ پوری زمین ڈبو دی گئی یہ عذاب ہے اگر نوح کی قوم پر آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹلانے والوں پر کیوں نہیں آئے گا ہماری زندگیوں میں پریشانیاں مصیبتیں تنگ دلی یہ ساری چیزیں جو ہم محسوس کر رہے ہیں یقیناً اسی کا ایک حصہ ہو سکتی ہیں اس لیے ہمیں اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے تو قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے حود علیہ السلات والسلام کے واقعے کو بیان کیا سورت العراف میں تقریباً آٹھ آیتیں جس میں اللہ تعالی نے تفصیل سے بیان کیا فرمایا و الاآ دن اقاہم ہُودا قوم آج کی طرف ہم نے انہیں کے بھائی ہود کو نبی بنا کر بھیجا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره <غیرًا> فود نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی سچا معبود نہیں افلا تتقون کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالی کے لیے جو ہے تقوی اختیار نہیں کرتے ہو قال الملا الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهه <صفحة> کتنے پیار سے اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے دعوت دیکھیے میری قوم کے لوگوں اللہ کو پہچانو ایک اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں لیکن قوم کا جواب دیکھیے کس طریقے سے جواب دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے قال من قومه قوم کے ان سرداروں نے جن پر کفر کا بھوت چڑا ہوا تھا جو کفر میں مبتلا تھے جنہوں نے کفر کیا تھا کہنے لگے ان نالانا را کا فی ہم آپ کو بے میں دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی باتیں بےوقوفوں کی باتیں ہیں وہ ان لا ذن کا کا ہم تو سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو پیار سے دعوت دے رہے ہیں جواب میں قوم کہہ رہی ہے کہ تم بیوقوف ہو تم جھوٹے ہو لیکن اللہ کے انبیاء علیہ مسلط والتسلیم تسلیم کو اللہ تبارک و تعالی صبر کے اونچے درجے پر فائز کرتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تمام انبیاء علیہم السلاۃ و تسلیم نے بکریاں چرائی ہیں صحابہ نے پوچھا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے بھی چرائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی چرائی ہیں کچھ لوگوں کی بکریاں تھوڑی سی مزدوری پہ چرایا کرتا تھا بہرحال بکریاں چرانا اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء سے یہ کام لیا کیوں اس میں اللہ کی ایک خاص حکمت ہے کیونکہ بکری ایک ایسا جانور ہے جو اپنے چرواہے کو پریشان بھی کرتا ہے اور اتنا نازک ہے کہ اگر چرواہ اس پہ غصہ ہو کر زور سے مار دے تو اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی یا وہ جو ہے مر جائے گا اس میں صبر سکھایا جاتا ہے کہ یہ پریشان کرنے والا جانور ہے لیکن آپ پریشان ہو کر اسے غصے میں کوئی ایکشن نہیں لے سکتے غصے میں کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے تو اللہ کی حکمت ہے اس حکمت کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء سے کام لیا اللہ کے نبی ہود سے قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم بے وقوف ہو ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں جواب میں اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کالا کو ملئی سبھی صفح ہود نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں مجھ میں کوئی بے وقوفی نہیں ہے رَسُولٌ مِّن رب العالمین لیکن بات یہ ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا یعنی قوم اتنی سخت بات کر رہی ہے اور اللہ کے نبی حود علیہ السلاۃ والسلام اس کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے اطمینان کے ساتھ سمجھا رہے ہیں ابلیم ریسالاتی ربی واسکن <امین> میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچانے والا ہوں اور میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ان باتوں کے سلسلے میں تمہاری بھلائی کے سلسلے میں میں امانت دار ہوں اور عجیب تم انجا کم ذکر من کیا تمہیں تعجب ہو رہا ہے یعنی تمہیں یقین نہیں آ رہا ہے تعجب لگ رہا ہے کہ تمہارے ہی جیسے ایک انسان پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بوجھ ڈال دیا رسالت کا تاکہ وہ تمہیں ڈرائے وز قرو از جلکم خلصہ امین وزاد کم فلخل کی بستہ پھر اس کے بعد اللہ تعالی کی نعمتیں یاد دلانے لگے کہنے لگے یاد کرو اللہ تبارک و تعالی نے نوح کے بعد تمہیں زمین میں خلافت عطا کی تمہارے جسموں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت ہی زیادہ چوڑے اور لمبے بنایا في الخلق کم فاذکروا قیبہ فض لعلکم تفلحون اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے طالوا اجئتنا لنعبداللہ وحده ونظر ما کانا یعبد آباؤنا قوم نے کہا کہ اے نوح اے حود کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کیا تم یہ دعوت لے کر آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں ان تمام کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباؤ و اجداد ہمارے بڑے عبادت کیا کرتے تھے فَأْتِنَا بِمَا ان إِن كُنْتَ مِنَ سچے ہو۔ تو جس چیز سے ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ یہ انتہائی گمراہی تھی سب سے پہلے بات حود علیہ السلام سیدھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے جو کرتے تھے وہ کیسے چھوڑ دیں سچے ہو تو عذاب لے کے آؤ کال وکم رج سن و غب بہت لمبی دعوت اللہ کے نبی حود علیہ السلاتی نے قوم کو دی اللہ نے کئی مقامات پر ذکر کیا لیکن قرآن کا اسلوب ہے اللہ تبارک و تعالی مختصر طور پر واقعات کو بیان کرتا ہے جب دعوت دے دی گئی بات سمجھائی گئی لوگوں کے اوپر حجت قائم کر دی گئی تو اس کے بعد اب جو ہے عذاب کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا تو حود علیہ سلاۃ والسلام نے قوم کو سمجھایا کہا قد وقع عليكم من ربكم رجس و غضب تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غصہ مقرر ہو چکا ہے ان سب تمہ و ابا <متحد> میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں اور تم مجھ سے لڑ رہے ہو <متحد> کچھ ایسے ناموں کو لے کر جن کو تم نے معبود کے نام سے رکھا ہے کسی کا نام تم نے سمود رکھ دیا سمودا رکھ دیا کسی کا ہرا رکھ دیا اس کی عبادت کرنے لگے ان کو لے کر تم اللہ تبارک و تعالی سے لڑنا چاہتے ہو ما نزل اللہ من سلطان انہیں تم نے معبود بنا لیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے معبود ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے فن من منتظرین عذاب کی جلدی کرتے ہو تو تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کروں گا یہ نہیں کہا کہ عذاب میں لا کے رہوں گا کل ہی عذاب آ جائے گا کیونکہ اللہ کے انبیاء علیہ مستلاط و تسلیم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رسالت کے امانت دار اور پابند ہوتے ہیں جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں اسی لیے یہ نہیں کہا کہ کل عذاب آ جائے گا میں ہلاک کر دوں گا میں بد دعا کر دوں گا بلکہ فرمایا انتظار کرو میں بھی انتظار کروں گا اللہ کی طرف سے عذاب مقرر ہو چکا ہے کب آئے گا یہ اللہ جانتا ہے اللہ فرماتا ہے مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِّنَّا ہم نے انہیں بچا لیا کسے سلاۃ وسلام کو ہم نے نجات دی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے یہ سب ہماری رحمت کی وجہ سے ہوا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الذي رَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ہم نے ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دیں جو کفر کی زندگی گزار رہے تھے اور ایمان نہیں لائے کس طریقے کا عذاب آیا یہی باتیں کئی مقامات پر اور بھی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں حود علیہ السلام والسلام کے اسلوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سورہ اعراف میں بیان کیا اسی طریقے سے اللہ نے سورہ ہُود میں تقریباً دس آیتیں ہیں پچاس سے لے کر ساٹھ تک بڑی تفصیل بیان کی گئی اسی طریقے سے سورة المؤمنون میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سات آٹھ آیتوں میں اس کا تذکرہ کیا پھر اس کے بعد سورت الشعرا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے سات آیتیں ہود علیہ سلاۃ والسلام اور ان کی قوم کے بیچ ہوئے باتوں کو بیان کیا لیکن جیسا کہ آپ نے سنا حود علیہ صلاط السلام کی قوم کا رویہ حود علیہ سلاط والسلام کی نرمی اور حود علیہ صلاح کی بردباری کے باوجود بے وقوفانہ رویہ تھا کبھی کہتے تھے کہ تم بیوف ہو کبھی کہتے تھے کہ ہم تمہیں جھوٹا تصور کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی حود علیہ صلاح واللام اطمینان کے ساتھ سمجھاتے رہے کبھی کہتے کہ مجھ میں بیوقوفی نہیں ہے میں اللہ کا رسول ہوں کبھی کہتے تھے یا قو ملا اسکم علیہ اجرا اے میری قوم کے لوگوں تمہیں میں یہ باتیں بتا کر اس کے بدلے میں کچھ اجرت نہیں چاہتا میرا مقصد کیا ہے یہ بتانے کا میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں خیر ہوں چاہتا ہوں کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ نہ تو مال چاہتا ہوں نہ تو منزلت چاہتا ہوں اِن اجری اِلَّا عَلَى اللَّهِ الَّذِي فَتَعَنِي اَفَرَا تَتَّقُونَ میری مزدوری میری اجرت تو میرا اللہ دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے تم لوگوں کو تقوی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. لیکن حود علیہ السلام کی قوم مختلف طریقے سے جھٹلاتی رہی کبھی وہ تعانی دیئے جو آپ نے سنے کبھی انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے وقال الْمَلَأُ من قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَ... بِلِقَاءِ في قالمل بشر کم قوم کے کافروں نے جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی عطا کی تھی جنہیں آخرت پر یقین نہیں تھا کہنے لگے ماں ہاذا اللہ بشر کم کہ تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے آپ نے ن علیہ السلط السلام کی قوم کا بھی اعتراض سن لیا تھا کہ انہوں نے نوح کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تو تمہارے جیسا انسان ہے خود علیہ السلام کی قوم بھی کہہ رہی ہے کہ یہ بھی تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے یا مما کلو نمن ہوا مما چشربون وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو والا تم بشرم مسل کم ان کم اد اللہ اگر تم تمہارے ہی جیسے ایک انسان کی بات مان لو تو نقصان میں پڑ جاؤ گے یہ کون کہنے لگے قوم ایک دوسرے کو سمجھانے لگی کم ادا مت تم وکن تم ترابا, ترابا مخرجون کیا یہ تمہیں ڈرا رہا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے پھر مٹی بن جاؤ گے تو دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا یہ تمہارے جیسا انسان تمہارے ہی جیسا کھاتا پیتا ہے اس کے بہکاوے میں نہ آؤ اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو کہ قوم کے لوگ ایک نبی ہمارے ہی جیسا انسان کیسے ہوگا کئی مقامات پر اللہ نے بیان کیا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے زبردست رد بھی کیا قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين في الارض مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین پر رہنے والے انسانوں کے بجائے فرشتے ہوتے تو ہم ان کی طرف فرشته کو رسول بنا کر بھیجتے لیکن زمین پر بسنے والے کون ہیں انسان ہیں انسان انسان کی ضرورتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کر کے قوم کو دکھا سکتا ہے اسی لیے ہم نے انسانوں کی طرف انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا ہے یہ اللہ تعالی کا قاعدہ ہے اللہ کا قانون ہے اللہ فرماتا ہے اگر زمین پر فرشتے ہوتے تو ایسی صورت میں فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کی طرف بھیجا گیا تھا انسانوں کی طرف اور جنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا کیونکہ زمین پر بسنے والے انسان تھے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے محمد اللہ صلی اللہ علیہ کو جو بشر تھے جو انسان تھے رسول بنا کر بھیجا تو جو بات ہود کی قوم کو نوح کی قوم کو کھٹکتی تھی کہ ایک انسان کیسے رسول ہوگا ویسے ہی اس دور کے بہت سارے ایسے لوگوں کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی نورانی مخلوق بنانا چاہتے ہیں وہی بات کھٹکتی ہے جیسے یہ بات قوم نوح کو سمجھ میں نہیں آئی ہود کی قوم کو سمجھ میں نہیں آئی اور دوسرے انبیاء کے بارے میں آئے گا سمجھ میں نہیں آئی ان لوگوں نے بھی اس بات کو نہیں سمجھا وہ یہ سمجھتے ہیں انسان اور رسول ہو انسان اس کے پاس اللہ کا پیغام آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کہ اللہ فرماتا ہے کہ زمین پر بسنے والے انسان ہیں اللہ تبارک و تعالی انسان کے پاس اپنا پیغام بھیجنے کی طاقت رکھتا ہے اسی لیے اللہ نے پیغام بھیجا اور اس رسول نے قوم کو پیغام سنایا اس میں تعجب نہیں ہونا چاہیے تو بات جو ہے بالکل واضح ہے تو بہرحال قوم کے لوگوں نے کئی طریقے سے جھٹلایا کبھی انہوں نے کہا انہوا اللہ تو ایک انسان ہے یہ تو ایک گھڑ کر بیان کر رہا ہے ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں کبھی کہنے لگے ان ہی اللہ چنت دنیا نمو تو یہ تو دنیا کی زندگی ہے رہے جب تک رہے کھائے پیے آرام کیے اس کے بعد مر گئے پھر دوبارہ زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے اللہ کے نبی حود علیہ السلات وسلام سمجھاتے رہے ہر اعتبار سے قوم کی دلالت کو واضح کرتے رہے لیکن جب اللہ کی نعمتیں یاد دلائی گئیں اللہ تبارک و تعالی کی واضح حجتیں قوم کو سنائی گئیں کوئی بھی چیز وہ سمجھنے سے دور رہے تو اس وقت اللہ کے نبی حد علیہ السلاۃ والسلام نے بد دعا کی کہا رب بن بما نی اللہ فرماتا ہے سورت المؤمنون میں رب سرنی بما کہا کہ اے میرے رب یہ جھٹلا رہے ہیں ایمان لانے والے نہیں ہیں تو میری مدد فرما اللہ تبارک و تعالی نے حد علیہ السلاط والسلام کی دعا کو سن لیا اللہ کے نبی حود علیہ السلات والسلام سب سے پہلے اللہ کی توحید کو سمجھائے آخرت کا آپ نے یقین دلایا پھر اس کے بعد بتوں سے اپنی براءت کا اظہار کیا فرمایا انی اشہد اللہ و اشہد انی بری اما تشری میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور قوم کے لوگوں تم بھی گواہ رہنا اتنی بڑی اما چشریکون جن کو تم اللہ کے سوا پکار رہے ہو یہ اللہ کے شریک ہیں اس بات سے میں اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں من دِن فکیدونی ان تم لا تم کہنے لگے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم سب کے سب مل کر میرے خلاف جو چال کرنا ہے چال چل لو اور مجھے محلت بھی مت دو آپ کو محلت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے تمہارے دل میں جو آ رہا ہے کر لو انوکل تو اللہ کم میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے ما من اللہ هو زمین پر بسنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں نہ ہو ان ربی اللہ مستقیم یقیناً میرا رب سیدھی راہ کی رہنمائی کرتا ہے لیکن اللہ کے نبی حود علیہ السلاط والسلام کی یہ ساری نصیحت ساری باتیں قوم کے قوم کو جو ہے سمجھنا نہیں تھا اسی لیے حود علیہ السلاۃ والسلام کی قوم نے ایک ہی جواب دیا کہا صواً علیہ تکن من اے نوح آپ کے وعض و نصیحت کا اب ہمیں کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے تمہاری نصیحت تم بند کر دو اللہ کے نبی حود علیہ السلاۃ والسلام نے بالاخر جب دعا کی فرمایا رب انصرنی بما نیبا اے میرے اللہ تو میری مدد فرما ان لوگوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے کال کلیلب الادمین اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھوڑے ہی عرصے میں پشیما ہو کر رہ جائیں گے یعنی تھوڑا ہی وقت گزرے گا ان کو ان کے کیے کی سزا مل جائے گی فرضت مست بالحق اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق زور کی آواز نے انہیں پکڑ لیا آواز بھیجی گئی اسی طریقے سے آندھی بھیجی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا جس کا ذکر آئے گا پس ظالموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کو تباہ و برباد کر دیے گئے بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے خود علیہ سلاۃ وسلام پر حود علیہ سلاۃ والسلام کی قوم پر جو عذابات بھیجے تھے ان عذابات کا کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورت الاعراف میں کالو اجی تنا فنا تنا کن تمنا صادقین کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں سے ہٹا کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو کبھی کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو جو تم نے برا بھلا کہا ہے انہی کی کوئی شہ تمہیں لگ گئی ہے جس کی وجہ سے تم یہ بہکی بہکی باتیں کرتے ہو لیکن اللہ کے نبی حود علیہ السلام السلام صبر کے ساتھ رہے آپ نے فرمایا انم اللہ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے کہ عذاب کب آئے گا ابلکم ما اور سنت بھی ولا کن اراکم قومن تجحلون میں جو پیغام اللہ نے مجھے دینے کے لیے کہا ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہو مجھے اتنا سمجھ میں آ رہا ہے کہ تم جاہل قوم ہو بہرحال بد دعا آپ نے کی اللہ تعالی نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا عذاب بادل کی شکل میں آیا اللہ فرماتا ہے فلمقبل اویتی جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے وادیوں کی طرف ایک گھنا بادل آ رہا ہے بعض روایات ہیں اسرائیلی بھی ہو سکتی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ قوم میں قحط پڑ گیا کئی سال تک قحط میں رہے پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کی بعض روایات کے مطابق کافر ہونے کے باوجود انہوں نے ایک جماعت خانۂ کعبہ کے پاس بھیجا اس روایت کے مطابق خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تعمیر کیا جا چکا تھا جیسا کہ بعض روایات میں ہے فرشتوں نے بنایا بعض میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے بنایا بہرحال اس روایات کی صحت یا صحیح ہونا یا غلط ہونا ہم کو اس سے بحث نہیں ہے انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالی نے بادل بھیجا جب انہوں نے بادل کو دیکھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ بات صحیح ہے فلما راو عارضا مستقبلا اوديتهم جب انہوں نے اپنے وادیوں کی طرف آتے ہوئے بادل کو دیکھا قالوا ها عارض ممتيرنا کہنے لگے کہ یہ تو برسنے والا بادل ہے جو ہماری بستی پر آکر خوب بارش برسائے گا بل هو مستعجلتم به بلکہ یہ وہ بادل ہے جس کی تم لوگ جلدی مچا رہے تھے ہمارے نبی سے کہہ رہے تھے وہ عذاب لاؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو جس سے تم ڈراتے ہو اس عذاب کو لے کر آؤ یہ آواز بعض روایات کے مطابق بادل سے دی گئی قوم کو ڈانٹا گیا کہ یہ بدل برسنے والا بادل نہیں ہے بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے ریخ ان عذاب علیم سخت آندھی تھی جس میں دردناک عذاب تھا تدم اللہ شعیم بھی امرحا رب کے حکم سے اس بادل اور آندھی نے تمام چیزوں کو تہس نحس کر دیا بخا اللہ مساچر پھر ایسا ہو گیا کہ ان کے گھروں کے سوا کوئی چیز باقی نہیں رہی کزالی کا نجزل قوم المجرمین ہم مجرم قوم کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں سات دنوں تک آٹھ راتوں تک یہ بادل یہ گرج جس میں آواز بھی تھی سخت ہوا بھی تھی برابر چلتی رہی فنجنا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور مومنوں کو بچا لیا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين جو مومن نہیں تھے کافر تھے ہم نے ان کی جڑوں کو کاٹ دیا اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرمایا سخرها عليهم سبع ليال و ثمان ايام عصوما اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یعنی عذاب کو سات رات اور آٹھ دنوں تک ان پر برابر چلایا اللہ تعالی نے فرمایا فتر القوم سرعا <تصفح> آپ قوم کو دیکھیں گے کہ سب کے سب مرے ہوئے پڑے ہیں کا انہ خاویہ دیکھنے میں ایسے لگے گا جیسے کھوکھ کھجور کے دنے تنے کاٹ کر پھینک دیے گئے ہیں پہلے ہی گزر چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں بڑے لمبے اور اونچے جسم عطا کیا تھا بڑی قوت انہیں دی گئی قوت کے بلبوتے پر انہیں غرور تھا کہتے تھے من اشد مننا کََ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے اللہ فرماتا ہے اولم ان یار ہوا کُوا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے یہ ان سے زیادہ طاقتور ہے تو طاقتور بھی تھے لمبے اور چوڑے جسموں والے بھی تھے اللہ تعالیٰ نے جب عذاب بھیجا تو اس عذاب کی زد میں آنے کے بعد خجور کے کھوکلے تنے جیسے کاٹ کر پھیک دئیے گئے ہیں اسی طرح سے ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھیں اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا سَرْسَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِم مستمر اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر سخت منحوس دن میں آندھی چلائی تنزع الناس أعجاز نخل منقعر اللہ فرماتا ہے وہ لوگوں کو اس طریقے سے اکھاڑ کر پھینکتی تھی یعنی وہ آندھی گویا کہ وہ اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہیں لمبے چوڑے جسم تھے آندھی نے انہیں نکال کر پھینک دیا بلکہ یہ لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو گئے خیموں کے علاوہ یہ لوگ گھر بھی بناتے تھے کلین آبن و تخن و تخلون مسان تخلدون اللہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اونچی اونچی جگہوں پر بڑے بڑے محل بناتے تھے اور ایسے سمجھتے تھے کہ گویا کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے جب کہ ان محلوں کی ان کو ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ ان کا زیادہ تر بسیرا کہاں ہوتا تھا خیموں میں ہوا کرتا تھا تو یہ اونچے اونچے پتھروں کے جو محل پتھروں سے تراش کر انہوں نے بنائے تھے آندھی وہاں پر بھی گھس گئی ان کے گھروں سے انہیں کھینچ کر لائی اللہ تعالی فرماتا ہے وسیع ارس اللہ علیہم قوم آد کی حالت میں ان کی ہلاکت اور بربادی میں عبرت ہے قوموں کے لیے جن پر ہم نے بغیر نامبارک آندھی بھیجی عقیم کہتے ہیں بانج کو یعنی بانج ہوا جس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے ماںت علیہ اللہ جا فکرمیم اللہ فرماتا ہے کہ وہ آندھی ایسی تھی جس چیز پر سے گزر جاتی تھی اسے ریزا ریزا کر کے چھوڑ دیتی تھی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور یہ ہوا جس کے بغیر ہم تھوڑی دیر زندہ نہیں رکھ سکتے اللہ تعالیٰ اسے قوت عطا کرے بڑی بڑی چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک سکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ہوا اس قوم کی طرف بھیجا قوم کی تباہی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کئی مقامات پر اور بھی بھیانک تذکرہ کیا ہے بہرحال اس طریقے سے اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا یقیناً اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ قصوں سے عبرت لینا چاہتے ہیں ہم سے زیادہ طاقتور ہم سے زیادہ قوت والی ہم سے زیادہ جبروت والی گھر بنا کر زندگی گزارنے والے جو پتھروں میں گھر بنایا کرتے تھے اللہ تعالی کے نافرمان فرمان ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کی زندگی میں نبی کی آنکھوں کے سامنے انہیں تباہ و برباد کر دیا میرے محترم بھائیو سارا خیر ساری بھلائی اس میں ہے کہ ہم اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کو تسلیم کر کے اللہ کے حکم کے فرما بردار ہو جائیں اللہ کی باتوں کو مانیں اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل ایمانتہ فرمائے اس کی ذات پر اس کے نبیوں پر اس کے عذاب پر اس کی رحمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کامل یقین عطا کرے ایمان کی حالت میں اللہ زندہ رکھے ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ وفات عطا فرمائے عقول قبول هذا اسطفر اللہ علی ولق ملس المسلم فسط و هو الغفر الرحيم